شفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وہ آلاک الشعین قدیر اللزی خلق المعت والحیات لیبلوکم ای کم احسن و املا قرآن مجید کا نتیسواں پارہ سورہ ملک کی ان دو آیات سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات تبارک اللہ زی سے پہچانا جاتا ہے اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کا ذکر ہے خاص طور پر اس پہلو سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی اور موت کا یہ سلسلہ اس لیے بنایا ہے کہ وہ انسانوں کو پرکھے کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں ایک چیلنجنگ انداز اختیار کیا گیا ہے ذرا ساتوں آسمانوں کو دیکھو تو صحیح طے بتائے اور اس پورے سلسلہ کائنات میں جو کچھ ہے کہیں تمہیں اس میں نقص نظر آتا ہے پھر نظر دوڑاؤ اور غور کرو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جلالت شان کو ریکگنائز کرو اس کے بعد سورہ قلم آتی ہے نون والقلم القلم و ماں یسترون ماں انتبنی متربی کا بجنون نون قلم کی قسم ہے اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں آپ اپنے رب کی مہربانی سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں اس کے بعد اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے پھر ولید بن مغیرہ کا ذکر آیا ہے اور اسے بہت ہی سخت الفاظ میں کنڈیم کیا گیا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جائیں کہ جو قسمیں کھانے والا اور انتہائی ذلیل اوقات ہے تان آمیز شرارتیں کرنے والا چغلیاں لیے پھرنے والا مال میں بخل کرنے والا اور حد سے بڑا ہوا بدکار سخت خو اور اس کے علاوہ بذات بھی اس سبب سے کہ وہ مال اور بیٹے رکھتا ہے اور جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے زمانوں کے افسانے ہیں پھر چونکہ اس کی ناک بڑی پرومیننٹ تھی اس پر تان کیا گیا ہے کہ سنسم ہو والل کہ ہم اس کی ہاتھی کی سونڈ جیسی ناک کو داغیں گے اور پھر ایک قصہ بیان ہوا ہے ایک انتہائی نیک شخص جو ایک بڑے باغ کا مالک تھا اس کا انتقال ہو گیا وہ باغ کی کٹائی کے وقت جب اس سے پھل کاٹا جاتا تھا وہ و مساکین کو بھی دعوت دیتا تھا کہ تم بھی آؤ اور انہیں بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا اس کے فوت آ جانے اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے بیٹوں نے محسوس کیا کہ ابا جی زرو سے زیادہ ہی فیاضی کا مظاہرہ کرتے تھے لہذا اس بار جب پھل تیار ہوا تو انہوں نے طے کیا کہ ہم رات کے آخری حصے ہی میں گھر سے نکل جائیں گے اور صبح و سویرے جا کر پھل کاٹ لیں گے تاکہ کوئی مسکین پاس پھٹکنے نہ پائے لیکن جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ باغ کٹا پڑا ہے اس پر راتوں رات آسمان سے آفت آئی ہے یہاں تک کہ وہ پہچان نہ پائے کہ ہم صحیح مقام پر آئے ہیں یا راستہ بھول گئے ہیں پھر جلدی انہیں احساس ہوا کہ ہاں ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں اور ان میں سے جو ماڈریٹ قسم کا بھائی تھا وہ انہیں کہتا تھا کہ کہنے لگا کہ دیکھو میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے اس صورت میں آگے چل کر ارشاد ہوا کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے ہاں نعمتوں والے باغات میں ہوں گے کیا ہم اپنے مجرموں کو اور اپنے فرما برداروں کو برابر کر دیں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے عجیب عجیب حکم لگاتے ہو اس کے بعد صورت کا آتی ہے الحاقہ تم الحاقہ وما ادرا کم الحاقہ وہ سچ مچ ہو جانے والی وہ کیا سچ مچ ہو جانے والی اور تم کیا سمجھے کہ وہ سچ مچ ہو جانے والی کیا ہے اس کے بعد مختصرا قوم سمود اور قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر ہے اور اس کے بعد ایک اصولی بات فرمائی کہ ان کا اصل جرم کیا تھا فاص و رسول فاخذ ہم اقدہ تو انہوں نے اپنی طرف بھیجے ہوئے اپنے رب کے رسولوں کو ماننے سے انکار کیا ان کی نافرمانی کی تو ہم نے اس جرم کی پاداش میں ان کو بڑی سخت پکڑ سے پکڑ لیا اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینچا گیا فامہ منوت یا کتاب ہو یہ بڑا خوبصورت نقشہ ہے کہ جیسے سکول میں جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو ایک ایک بچہ وہ ہوتا ہے کہ جو فرسٹ آتا ہے اور وہ اپنی رزلٹ شیٹ لے کر لہراتا پھرتا ہے اور ہر ایک کو دکھاتا ہے یہ دیکھیے میں فرسٹ آیا ہوں لیکن اس کے مقابلے میں وہ بچہ کہ جو امتحان میں ناکام ہوتا ہے وہ دل ہی دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ کاش یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا تو نقشہ کھینچا گیا فامہ منعت یا کتاب و بے جمین ہی فیقول و ہاؤ تو جس کا آ نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا یعنی یہ بھی ایک عزت کا انداز ہے کہ اسٹیج پر بلا کر اسے ہاتھ ملا کر اس کے داہنے ہاتھ میں جس کو اس کا عامال نامہ دیا جاتا ہے تو وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتاب لیجئے یہ پڑھیے میرا آ نامہ انی تو انی ملاقن حسابیہ مجھے یقین تھا کہ میرا حساب کتاب مجھے ضرور ملے گا اور وہ نعمتوں والے باغات میں بڑی خوش و خرم زندگی میں ہوگا یعنی اونچے باغات میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے اور اسے کہا جائے گا کھاؤ پیو ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے آگے بھیجے تھے اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جس کی وہاں پر شامت آنے والی ہوگی اس کا ذکر فرمایا وہ ماں منعت یا کتاب ہی اور جسے اس کا امال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ کہے گا یا لئی تیلم اوتا کتاب یا کاش مجھے میرا امال نامہ دیا ہی نہ جاتا و ماں ادری ماں اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا رزلٹ کیا ہے یا لگتا کانا تلقا اے کاش موت ہی میرا خاتمہ کرنے والی ہوتی اس کے بعد صورت المعارج آتی ہے صال صاعلم بداب واقع ایک پوچھنے والے نے واقع ہو جانے والے عذاب کے بارے میں پوچھا ہے ہاں سنو لل کافرینہ لئی صاف انکار کرنے والوں کے لیے کوئی اس کا پرے ہٹانے والا نہ ہوگا یہ بلندیوں والے اللہ کی جانب سے واقع ہوگا اس کے بعد ارشاد ہوا ان اقولے کا حلوہ بے شک انسان تھوڑ پیدا کیا گیا ہے جب اس پر مصیبت آتی ہے تو شور مچانا شروع کر دیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس پر عنایات کی بارش کرتا ہے تو پھر کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے سوائے نمازیوں کے یہ مضمون اس سے قبل سورہ مومنون میں بھی گزر چکا ہے اور وہی صفات یہاں پر پھر دوہرائی گئی ہیں لیکن وہاں عنوان باندھا گیا تھا قد افلاح المومنون مومن فلاح پا گئے یہاں عنوان باندھا جا رہا ہے المسلین سوائے نمازیوں کے اور اس مقام پر بھی مومنون کے صفات میں سب سے پہلے نماز کا ذکر تھا اور اختتام پر بھی نماز ہی کا تذکرہ تھا یہاں بھی عنوان ہی باندھ دیا گیا علامسلین اور آخر میں بھی ان کی نماز ہی کا ذکر کیا گیا یعنی بندہ مومن کی سب سے نمایاں صفت اس کا سب سے نمایاں وصف اس کی پہچان نماز ہی ہے اس کے بعد قرآن مجید کی ایک عظیم صورت جو اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم پیغمبر حفتنوع علیہ السلام کے نام ہی سے موصوم ہے اور اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں اس میں از اول تا آخر حفتن علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے بلکہ انفیکٹ ان کی فریاد ہے کہ جو انہوں نے اللہ کی جناب میں پیش کی تھی حفتنول علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو دعوت و تبلیغ کے لیے ایک سمبل کی حیثیت رکھتے ہیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کتنی کرنی چاہیے کیا کچھ دیر کے بعد انسان کو مایوس ہو جانا چاہیے نہیں کہنا بہت آسان ہے لیکن ذرا تصور تو کیجیے اللہ کا ایک بندہ ساڑھے نو سو سال تک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اپنی قوم کو بلاتا ہے اس حال میں کہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے بڑے خوبصورت الفاظ میں ان کی فریاد یہاں پر نقل کی گئی ہے کہ قال ربی داؤ تو قومی لم و نہارا ربا میں نے اپنی قوم کو دن بھی پکارا اور رات بھی اور میرے بلانے سے ان کے گریز میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا گیا ہر مرتبہ جب میں نے انہیں پکارا تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی اپنے اوپر لحاف اوڑ لیے اور وہ اڑ گئے اور اکڑ کر بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ ربا میں نے اپنی قوم کو الانیہ بھی پکارا انہیں سرگوشیوں میں بھی پکارا اور میں ان سے کہتا رہا کہ اپنے رب سے بخش مانگ بے شک وہ بڑا غفار ہے بڑا بخشنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے گا اور تمہیں مال و اولاد کی ذریعے سے مدد فراہم کرے گا تمہیں کیا ہے مالکم لا ترجون ارجن اللہ وکارا کہ تم اللہ تعالی پر اعتقاد کیوں نہیں رکھتے اور آخر اللہ کا وہ پیغم اس نتیجے پر پہنچا کہ رب لاتر ادل ارد منل کافری نہ دیا کہ رب زمین پر کافروں کا کوئی گھرانہ بستہ نہ چھوڑنا اس لیے کہ اگر تو ان کو بستہ چھوڑے گا تو یہ فاطق کو فاجر ہی کو جنم دیں گے لہذا رب فرلی ولی والدیا رب مجھے اور میرے والدین کو ولی من دخل بہ مومن اور جو میرے گھر میں ایمان لا کر داخل ہو جائے اسے بخش دے اور تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے ولاب تزد ظالمین اللہ تبارہ اور ظالموں کے لیے تباہی ہی میں اضافہ کرنا اب ان پر مزید کسی مہربانی کا سلسلہ جاری نہ رکھنا اس کے بعد سورہ جن آتی ہے اس کے آواز میں جنوں کی ایک جماعت کا ذکر ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی محفل سے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سنا رہے تھے نماز میں اس کے اوپر سے گزر ہوا اور انہوں نے قرآن مجید سنا اور وہ قرآن پر ایمان لے آئے اور یہی بات انہوں نے جا کر اپنے باقی جنوں کو بھی بتائی انا سمینہ قرآن عاجب الروش کہ بے شک ہم نے ایک عجیبت سنا ہے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے آمنہ بھی ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں سر مزمل آتی ہے اس کے بعد سورہ مدثر آتی ہے یہ دونوں صورتیں ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں سورہ مدثر میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک کام لگایا گیا وہ مشن جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا کا ذکر ہوا کہ اے آرام فرمانے والے اے پر لحاف لے کر غور و فکر کرنے والے کھڑے ہو لوگوں کو خبردار کرو ورب اور اپنے رب کو بڑا کرو اپنے رب کی کبریائی کو کرو اب اس کے لیے جو محنت درکار تھی اس کا ذکر سورہ مزمل میں ہے یامزمل لحاظ لے کر اوڑھ کر لیٹنے والے اللہ کلیلہ کھڑے ہو جاؤ رات کو مگر رات کا کچھ حصہ یعنی نصف رات اس سے کچھ ظاہر یا اس سے کچھ کم و رتل القرآن ترتیلہ اور کھڑے ہو کر آواز میں ترنم کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید اور پھر اس کے بارے میں واضح کیا اتنا طبیعت پر گراں گزرتا ہے لیکن اس سے بات بڑی سیدھی ہو جاتی ہے پھر اصولی بات یہاں پر فرمائی مکے والوں کو بون کیا رسول اللہ علیہ رسول شاہدن علیہ مکے ہم نے تمہاری طرف بھی اپنا ایک رسول تمہارے خلاف گواہ بنا کر بھیج دیا ہے کما رسل فرعون الرسولہ جیسے ہم نے اس سے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام فافا فرعون الرسولہ تو دیکھو فرعون نے ہمارے اس پیغمبر کی نافرمانی کی تھیلا اور ہم نے اس جرم کے پاداش میں اس کو دبوچ دیا تھا اس کے بعد سورہ قیامہ آتی ہے جیت کا مرکزی مضمون قیامت کا اور قرآن مجید کا کوئی صفحہ اس ذکر سے خالی نہیں ہے لیکن قرآن مجید کی اس پورا وبار کا از اول تا آخر قیامت ہی کا ذکر ہے آغاز ہوا نہیں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور پھر اکاؤنٹیبلٹی کے دلیل کے طور پر قسم کھائی گئی نف لوامہ کی یعنی انسان کے ضمیر کی جو تمہیں اندر سے کوئی چیز کاٹتی ہے یہ جو تمہیں اندر سے ملامت کیا جاتا ہے میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ قیامت قائم ہونے والی ہے قیامت کے سلسلے میں جو بڑے بڑے اشکالات ہیں ان میں سے ایک اہم اشکال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے مر جائیں گے ہماری ہڈیاں میں گلسڑ جائیں گی تو پھر کیسے اٹھائے جائیں گے تو اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس صورت کے آغاز میں بھی اسی بات کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک خاص قدرت کا ذکر کر کے کہ انسان کے جو ہاتھوں کے پورے ہیں ان کو نوٹ کرو کہ جی اللہ نے تمہارے یہ ہاتھوں کے پورے بنائے ہیں اور اس پر وہ بنائے ہیں کہ جس میں ایک ہاتھ کے جو فنگر پرنٹ ہے ایک ہاتھ کا ایک ہاتھ کی انگلی کا فنگر پرنٹ اسی شخص کے دوسرے ہاتھ کے فنگر پرنٹ سے نہیں ملتا اور ایک شخص کا فنگر پرنٹ کسی دوسرے انسان کے فنگر پرنٹ سے نہیں ملتا وہ اللہ جو اتنی قدرت والا ہے وہ مردے کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا یقیناً وہ کر سکتا ہے اور اسی کا تذکرہ آخر میں ایک اور دلیل کے حوالے سے کیا گیا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے تمہیں ایک کی بون سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اللہ نے جوڑے بنا دیے مرد بھی اور عورتیں بھی اور یہ دو انتہائی محدود ہیں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت شاید فرق اتنا ہی ہوگا کہ اس میں ایک آدھوز کا فرق ہے اور داڑھی موش کا فرق ہے لیکن اب ہماری یہاں تک پہنچی ہے کہ مرد اور عورت کا پورا کا پورا وجود ایک دوسرے سے مختلف ہے لیکن ان دونوں کا اوریجن کیا ہے وہی گندے پانی کی ایک بوند تو وہ اللہ ایک ہی بوند سے دو انتہائی مختلف وجود پیدا کر سکتا ہے کہ جس کا ہر ہر خلیہ ہر ہر سیل دوسرے کے ہر ہر سیل سے مختلف ہے تو کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے دا کر لے یقیناً وہ اس پر قادر ہے اس کی بات صورت آتی ہے اس کے آغاز میں ارشاد ہوا حل عطا انسان یقین کیا ایک زمانہ ایسا نہیں بیتا جب وہ کوئی قابل ذکر شے بھی نہ تھا انا خنبن السان ہم نطفت نام شاج ہم نے انسان کو و عورت کے ملے جلے نسخے سے پیدا کیا ہے نبت تدی ہی تاکہ ہم اس کو آزمائیں فجا النا حسمی بصیرہ اور ہم نے اس کو اس مقصد کے لیے سماج و بھارت سے نوازا ہے انا ہدع نہ بے شک ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے اماں شاکرم و اما کپورہ نہ سب ٹو ہم کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا نہ اس کے بعد سورت, مرسل سورت المرسلات المرسلاشاد ہوا والمرسلات عرفن فلاصفات اسفن وہ ناشرات نشرن پھل فارقات فرقن پھل ملکی انمات و عادون الواقع ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں جھکر بن جاتی ہیں اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں قسم جو وہی لاتے ہیں رفع کر دیا جائے لوگوں کے پاس اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ رہے اور ڈر سنا دیا جائے یعنی وہ بے شک تم سے کیا جا رہا ہے وہ سچ مچ ہو جانے والی ہے پھر فرمایا جب چمک جاتی رہے گی اور جب آ اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے اور جب پیغمبر پیش کیے جائیں گے حاضر کیے جائیں گے بھلا ان امور میں تاخیر لیے کی گئی کے دن کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے وہ ماں اللہ کا مایوم الفصل اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہےقدبین لانے والوں کے لیے خرابی ہوگی یوم ایزید المقذبین یہ صورت المرسلات کا ٹیپ کا ہے جو بار بار اس میں دہرائے جاتا ہے جیسے سورہ الرحمان کا ٹیپ کا بند یا اللہ ربکو ماتو کا زبان ہم سب دیتے اس کے بعد ارشاد ہوا کہ کیا ہم نے ہمیں نہیں کر ڈالا پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے ہم بھیج دیتے ہیں اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے اسی طرح ہم معاملہ کیا کرتے ہیں مجرموں کے, اس کے بعد یہی مضمون ایک اور ریفرنس سے آئے گا یعنی اللہ تعالیٰ سے اور پھر وارن کیا جائے گا مثلاً نخل مہین میں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا پہلے ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ پر رکھا ایک وقت پھر ہم نے اس کا ایک اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے ہیں ہیں وہی لوگ یومقردین خرابی ہے اس روز جھٹ لانے والوں کے لیے پھر ایک اور انداز سے اسی بات کو بیان کیا گیا کفاتن کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا تا یعنی زندوں اور مردوں کو اور اس پر ہم نے اونچے اونچے پہاڑ نہیں رکھے اور تم لوگوں نے میٹھا پانی نہیں پلایادبین کے لیے اس صورت کے دوسرے رکو میں ارشاد ہوا ان المتقینہ بے شک سائوں اور اور میووں میں جو ان کو انتہائی مرغوب ہوں گے پسند ہوں گے کہا جائے گا جو عمل تم کرتے رہے ہو آج ان کی وجہ سے مزے سے کھاؤ پیو ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلا کا جھٹ لانے والوں کے لیے ارشاد ہوا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے رکو کرو جھک جاؤ اللہ اگر قعون تو وہ نہیں نہیںومی ہوگی جانے والوں کے لیے تو پھر اس کے بعد وہ کس بات کو مانیں گے کس بات پر ایمان لائیں گے براک اللہ فرقرآنعظیم ونآیات قد آتكم موعظكم من ربكم وشفاكم